من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط والمستقيم سرات الینیم چلا ہم کو سیدھے رستے پر کا راستہ جن پہ تو نے اپنا انعام کیا نہ ان لوگوں کے راستے پہ جن پہ تیرا غضب ہوا اور نہ ان لوگوں کے راستے پہ جو راستے سے بھٹک گئے گمراہ ہو گئے سبحان ربك رَبِّ العزة عما يسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين شخص چاہے اس کا تعلق جس فرقے اور جس مسلک کے ساتھ ہو کی ہر رکعت میں اللہ تعالی سے سرات مستقیم طلب کرتا ہے مانگتا ہے راتے مستقیم کون سا راستہ ہے اس کی مختصر سی تفسیر اور وضاحت سورت فاتحہ کے اندر موجود ہے سرات الزینہ علیہم سرات مستقیم وہ رستہ ہے جس رستے پر وہ لوگ چلے جن لوگوں پہ اللہ نے اپنا انعام کیا وہ کون ہیں جن پہ انعام ہوا اس کی تفسیر ایک اور جگہ پہ کی فرمایا من النبیین و صدیقینا والصالحین جن ہستیوں پر اور جن شخصیتوں پر ہم نے اپنا انعام کیا ان میں پہلا طبقہ ہے انبیاء کا مینن نبی دوسرا طبقہ ہے صدیقین کا تیسرا گروہ ہے شہدا کا اور چوتھی جماعت ہے صالحین کی مطلب یہ ہوا کہ ہم نماز کی ہر رقت میں اہ دن اثرات المستقیم یہ دعا مانگتے ہیں ہمیں سیدھے رستے پہ پکا رکھ ہمیں سیدھے رستے پہ قائم رکھ ہمیں سیدھے رستے پہ چلائے رکھ سرات الزینا انعامتا علیم سرات مستقیم رستہ ہے ان لوگوں کا جن پہ تو نے اپنا انعام کیا مطلب یہ ہے کہ ہم نماز میں یہ التجا کرتے ہیں یہ درخواست کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اس رستے پر چلا جس پر تیرے نبی چلے ہمیں اس رستے پر قائم رکھ جس رستے پر صدیقین چلے ہمیں اس رستے پہ پختہ رکھ جس رستے پہ شہدا چلے ہمیں اس رستے پہ چلا جس پہ صالحین چلے بزرگان امت چلے اولیاء اللہ چلے اللہ کے نیک بندے چلے اس کے ساتھ ہی فرمایا غیر المغضوب علیہم ان لوگوں کے رستے پہ نہ چلا جن پر تیرا غزب ہوا جن پر تیرا غصہ ہوا جن سے تو ناراض ہو گیا ان کے رستے پہ نہ چلا ظالم اور ان لوگوں کے رستے پر بھی نہ چلا جو راستے سے بھٹک گئے آواز ادا کم کراؤ گا زالیم گمراہ ہو گئے راستے سے بھٹک گئے انہوں نے سرات مستقیم کی جستجو تو کی لیکن انہیں سرات مستقیم دیکھنا نصیب ہو؟ نتیجہ یہ نکلا ایک جماعت کے رستے پر چلنے کی دعا وہ کون ہے انتا علیہم جن پہ اللہ نے اپنا انعام کیا انہیں کو ٹھیک نہیں ہونا سر سسٹم کرماشہ نہ بڑھایا ہر روز کا ایک جماعت کے رستے پر چلنے کی دعا وہ کون ہے جن پہ اللہ نے اپنا انعام کیا انمتا علیہم کے رستے پر چلا اور دو جماعتوں کے رستے سے بچنے کی دعا دو جماعتوں کے رستے پہ نہ چلا کون مغزوب علیہم اور زالیم کل کتنے گروہ ہوئے تین ان امتا علم ایک مغزوب علیم دو تین زالینمتا علیہم کے رستے پہ چلا میں اس کی تشریح کر چکا ہوں کہ یہ کون لوگ ہیں یہ ہیں انبیاء یہ ہیں صدیقین یہ ہیں شہداء یہ ہیں صالحین ان کے رستے پر چلا اور جن پر تیری ناراضگی ہوئی جن پر تیرا غصہ ہوا جن پہ تیرا غزب ہوا جن سے تو ناراض ہوا ان کے رستے پر بھی نہ چلا اور جو لوگ گمراہ ہوئے راستے سے بھٹک گئے ان کے رستے پر بھی یہ تو مختصر سی تشریح ہے جو آپ نے سن لی اللہ کرے آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے مغزوب علیہم اور زوالین ان دونوں جماعتوں کے رستے سے بچا ان کے رستے سے ہمیں ہٹا ان کے رستے پہ نہ چلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے مغزوب علیہم جن پہ اللہ کا غصہ ہوا زالیم جو راستے سے بولیے بھٹک گئے جن پر اللہ کا غضب ہوگا وہ زالین نہیں ہوں گے اللہ کا غضب تب ہی اترے گا جب وہ راستے سے اور جو راستے سے بھٹکیں گے راستہ چھوڑ دیں گے سیدھا گمراہ ہو جائیں گے ان پر اللہ کی رحمتیں اتریں گی کہ غضب اترے گا بولو یا اللہ جو مقصوب علیم ہوتا ہے لازمی بات ہے کہ وہ ظالین ہوتا ہے اور جو ظالین ہوتا ہے لازمی بات ہے کہ وہ مقضوب علیم ہوتا ہے جن پہ تیرا غزب ہوا وہ لازمن گمراہ ہیں اور جو گمراہ ہیں ان پر تیرا غزب ہے مولا ہر مقصوب علیم ظالین ہوتا ہے ہر زالین اس پر تیرا غضب ہوتا ہے تو میرے اللہ تو نے ان کو الگ الگ کیوں ذکر کر دیا مغزوب علیہم کو الگ اور زوالین کو الگ ان کو دو پارٹیاں کیوں بنایا ان کو دو گروہ کیوں بنایا ان کو دو جماعتوں میں کیوں تقسیم کر دیا مغزوب علیہم کا ذکر تو نے الگ کر دیا اور زوالین کا ذکر الگ کر دیا ایک تفسیر تو بڑی آسان سی ہے اور آپ کو عام تفسیر کی کتابوں میں یہ تفسیر مل جائے گی وہ آپ سن لیں اس کے بعد ایک اور دو تفسیریں بھی ہم کریں گے انشاءاللہ اور پھر قرآن پاک سے اس کو ثابت بھی کریں گے مقصوب علیہم سے مراد ہیں یہودی اور زالین سے مراد ہے عیسائی اب یہ بات صحیح ہو گئی کہ مقضوب علیہم کو الگ ذکر کیا اور زالین کو الگ ذکر کیا مطلب یہ تھا کہ یہودیوں کے رستے پر بھی نہ چلا اور عیسائیوں کے رستے پر بھی نہ چلا تو مقزوب علیم سے مراد کون ہے بولیے یہودی اور زالین سے مراد کون ہے عیسائی ان دونوں کے رستے سے بچنے کی دعا مانگی گئی جہاں اللہ یہودیوں کا ذکر کرتے ہیں قرآن پاک میں وہاں اللہ فرماتے ہیں فباؤ بے غزب اللہ غذب یہودی لوٹے اللہ کا غزب اور غصہ لے کر ان پر غزب کا زیادہ اطلاق لفظ کا ہوا اور جہاں اللہ عیسائیوں کا ذکر کرتے ہیں وہاں اللہ تعالی فرماتے ہیں خود بھی گمراہ ہوئے اور اور لوگوں کو بھی انہوں نے گمراہ کر دیا لہذا مقزوب علیہم سے مراد ہے یہودی اور ظالین سے مراد ہیں عیسائی مغزوب علیہم کے رستے پر بھی نہ چلا یعنی یہودیوں کے رستے پر نہ چلا اور زالین کے رستے پر بھی نہ چلا یعنی عیسائیوں کے رستے پر بھی ہم کو بات تب سمجھ گی جب ایک اور بات آپ کو سمجھا لوں گا امام الانبیاء سرتاج کائنات خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر میں تشریف لائے تھے اس کا نام ہے مکہ مکرمہ اس میں آپ نے تیرہ سال اپنی نبوی زندگی نبوت کی زندگی آپ نے گزاری ہے ان تیرہ سالوں میں جو زندگی آپ نے مکے میں گزاری ہے اس تیرہ سالہ زندگی کے دور میں آپ کا مقابلہ صرف ایک گروہ سے تھا اور وہ گروہ ہے مشرقین مکہ کا کفار مکہ کا مکے میں کوئی اور جماعت نہیں کوئی اور فرقہ نہیں کوئی اور تنظیم نہیں کوئی اور گروہ نہیں ہے ایک گروہ ہے وہ مشرقین مکہ کا گروہ ہے جس کی قیادت ابو جہل کے ہاتھ میں ہے اتبا کے ہاتھ میں ہے جس کی قیادت امیہ کے ہاتھ میں ہے تیرہ سال تک آپ نے ان کا مقابلہ کیا انہیں آپ نے سمجھایا کوئی حکم نافذ کمال یہ ہے نماز فرض کوئی نہیں زکات فرض کوئی نہیں روزہ فرض کوئی نہیں حج فرض کوئی نہیں قربانی فرض کوئی نہیں آپ مکی صورتیں اٹھا کے دیکھ لیں آپ کو کسی مکی صورت میں نماز کا ذکر حج کا ذکر روزے کا ذکر زکات کا ذکر قربانی کا ذکر احکام کا ذکر آپ کو مکی دور میں نہیں ملے گا یہ سارے احکام مدینہ منورہ میں آ کر فرض ہوئے صرف میراج والی رات میں نماز والی عبادت آپ کو عطا کی گئی اور میراج ہوا ہے بارہ نبوی میں یعنی نبوت کو ملے کتنے سال ہو گئے تھے بارہ سال ہو گئے تھے جب آپ کو میراج کروایا گیا آپ مکی صورتیں قرآن پاک میں پڑھیں یہ فرق دیکھیں آپ مکی اور مدنی سورتوں کا مکی صورتیں آپ قرآن پاک میں پڑھیں مکی صورتوں میں بار بار بار بار تکرار کے ساتھ ایک ہی نعرہ ہے ایک ہی اعلان ہے ایک ہی بیان ہے ایک ہی فرمان ہے ایک ہی حکم ہے اور وہ حکم یہ ہے او بد اللہ عبادت کس کی کرو اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا کسی اور کی عبادت مت کرو جن کی عبادتیں تم کرتے ہو وہ تمہاری پکارے کوئی نہیں سنتے عالم الغیب اللہ ہے حاجت روا اللہ ہے مشکل کشا اللہ ہے یہ زمین ہم نے بنائی یہ آسمان ہم نے سجایا یہ پہاڑوں کی میخیں ہم نے ٹھوکی یہ ندی اور یہ نالے اور یہ سمندر اور یہ دریا یہ ہم نے بہائے کبھی تم نے کشتیوں کو دیکھا کہ وہ پانی کا سینہ چیر کے کس طرح آگے بڑھتی ہیں یہ کس کا کمال ہے پھر تم نے سمندر دیکھے ہیں ہم نے دو سمندر چلائے ہیں ایک طرف کڑوا ایک طرف میٹھا درمیان میں ہم نے ایک پردہ رکھا ہے کسی کو نظر نہیں آتا لیکن ہم دونوں سمندروں کے پانی کو آپس میں ملنے نہیں دیتے ہیں پھر تم نے کبھی دیکھا ہم نے دونوں سمندروں میں مچھلیاں پار رکھی ہیں دونوں سمندروں میں مچھلیاں پار رکھی ہیں کڑوے سمندر میں بھی میٹھے سمندر میں بھی اللہ فرماتی ہے عقل کا تقاضا یہ تھا کہ میٹھے سمندر میں جو مچھلیاں رہتی ہیں ان کا گوشت لذیذ ہونا چاہیے تھا اور نمکین اور کھاری اور شور سمندر میں جو مچھلیاں رہتی ہیں ان کا گوشت گندا یا بد ذائقہ ہونا چاہیے تھا اللہ نے فرمایا تم نے میری کاریگری کبھی ملزہ نہیں کی پانیوں کے ذائقے میں تو فرق رکھا ہے لیکن مچھلیوں کے گوشت میں فرق نہیں آنے دیا فرق ہم نے نہیں آنے دیے وہاں اللہ دعوت دیتی ہیں میرا کمال دیکھو میرا میرا علم دیکھو میرا مختار کل ہونا دیکھو میرا کمال دیکھو عبادت میری کرو یہ مکی زندگی میں آپ کو ملے گا ایک گروہ سے آپ کا مقابلہ ہے اور وہ مشرقین مکہ ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے ہیں تو مدینہ منورہ میں آپ کو دو پارٹیوں سے مقابلہ کرنا پڑ گیا ایک م... کا ایک پارٹی تھی یہودیوں کی اور دوسری پارٹی تھی عیسائیوں کی مشرقین مکہ اب وہاں رہ گئے وہ تو جنگ کرنے کے حد تک آپ کے مخالف تھے کبھی بدر میں کبھی عہد میں کبھی آزام میں کبھی کسی میدان میں وہ آ جایا کرتے تھے لیکن جو مقابلہ آپ کا ہوا مدینہ منورہ میں وہ اصل میں صرف دو پارٹیوں سے ہوا ایک پارٹی تھی یہودیوں کی اور دوسری پارٹی تھی عیسائیوں کی لیکن اس مقابلے میں اور مکے کے تیرہ سالہ زندگی کے مقابلے میں ایک فرق ہے اور وہ فرق یہ ہے کہ مکے کے لوگ تھے ان پڑھ لکیر دے فقیر جو کچھ ہمارے باپ دادے نے کہا ہم نے وہی مان لیا جب ان کو کہا جاتا ادھر آؤ وہ کہتے وجد نہ آ آب لائیے آبانا اور ہمارے باپ دادا اسی مذہب پہ تھے جی سارے پیو دادے جاننا میں جان گے یہ ہمیشہ مشرق کا ایک وتیرہ ہوتا ہے ہمارے باپ دادے کا مذہب ہے ہم بھی اسی طرف جا رہے ہیں وہ تھے لکیر کے فقیر ان پر جاہل ان کے پاس کوئی مولوی نہیں کوئی گدی نشین نہیں کوئی آسمانی کتاب نہیں تھی ان کے پاس سوائے اس کے, کے گمان کرتے تھے سوائے اس کے اٹکل پچو کی باتیں کیا کرتے تھے ہمارے باپ دادا اس طرح تھے لیکن مدینہ منورہ میں جن گروہوں کے ساتھ آپ کا مقابلہ آ گیا تھا وہ انپڑھ اور لکیر کے فقیر نہیں تھے ان میں بڑے بڑے مولوی ان میں بڑے بڑے عالم ان میں بڑے بڑے گدی نشین ان میں بڑے بڑے پیر ان میں بڑے پڑھے لکھے لوگ کے حافظ انجیل کے حافظ طوریت کے مطابق وہ فیصلے بھی کرتے ہیں اپنی عدالتیں بھی وہ سجاتے ہیں ان کے ساتھ نبی پاک کا مقابلہ رہا ہے مدینہ منورہ میں دس سال آپ مدنی صورتیں اٹھا کے دیکھیے مدنی صورتوں میں تردید ہوتی ہے یہودیوں کی اور عیسائیوں کی یہودیوں کی عقائد کی تردید کی گئی عیسائیوں کی عقائد کی تردید کی گئی لہذا سورت فاتحہ میں یہ دعا سکھائی گئی کہ یا اللہ علیہم کے رستے پر چلا اور مغزوب علیہم کے رستے پر نہ چلا اور زالین کے رستے پر بھی نہ چلا یعنی یہودیوں کے رستے سے بھی بچا اور عیسائیوں کے رستے سے بھی ان دونوں کے رستے پہ نہ چلا ہمیں ان کی عقائد سے بچا ان کے نظریات سے بچا ان کے مسلک سے بچا ان کے عقیدوں سے بچا ان کے خیالات سے بچا ان کے نظریات سے بچا قرآن پاک ان کا نظریہ ذکر کرتا ہے قرآن کہتا ہے یہ جو یہودی ہیں اور یہ جو عیسائی ہیں یہ اپنے اپنے عقیدے میں غلوم کرتے ہیں غلوم سمجھ آئیے آپ کو غلو کیا ہوتا ہے چلو آپ کی زبان کا لفظ بول لیتا ہوں مبالگا مبالگا کرتے ہیں مبالگا کسے کہتے ہیں مبالگا یہ ہوتا ہے کہ جس بندے میں جو چیز نہ پائی جائے خامخواہ ثابت کرنا کہ یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے تو لوگ کہتے ہیں بڑا مبالگا کیا فلاں بندہ مبالگا کرتا ہے یعنی جو چیز اس میں پائی نہیں جاتی اس کا بھی ذکر کرتا ہے وہ اس بندے کے لیے تو یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں قرآن پاک نے کہا وہ غلو کرتے ہیں اپنے اپنے نبیوں کے بارے میں اپنے عقائد کے بارے میں اپنے اعمال کے بارے میں وہ غلو کرتے ہیں مبالغہ کرتے ہیں عقائد کا مسئلہ آپ تھوڑی دیر کے لیے رہنے دیجئے عمل کے بارے میں یہودی اور عیسائی غلو کیا کرتے تھے بین طور کے شادی نہیں کرنی بچے نہ ہوں کاروبار کوئی نہیں دکان کوئی نہیں تجارت کوئی نہیں روبانیت کی زندگی گزارنی ہے پہاڑ پہ چلے گئے وہاں درختوں کے پتے کھانے لگ گئے تھوڑا سا گزارا کر لیا کھا پی کے کیا کر رہے ہیں جی بس یہ اللہ لوگ لوگ ہیں جی دنیا سے بے پرواہ ہیں جی دنیا کی پرواہ کوئی نہیں دنیا کے جھمیلوں میں یہ نہیں پڑھنا چاہتے روحبانیت اختیار کر لی ہے کنارا کشی اختیار کر رہی ہے جنگل کی چوٹی میں یہ جنگل کے کنارے میں اللہ اللہ کر رہے ہیں روحبانیت کو اختیار کیا دنیا داری کو ترک کر دیا اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا اور یہودیوں اور عیسائیوں یہ داری کو ترک کر کے تم جو جنگل میں جا کے روحانیت کرتے ہو اور تم سمجھتی ہو کہ یہ سیدھا رستہ ہے ہم نے تو روحبانیت کی زندگی تم پر عائد نہیں کی اور یہ کمال بھی کوئی نہیں بیوی بی کوئی نہ ہو بچہ کوئی نہ ہو رشتے دار کوئی نہ ہو رشتے داروں سے تعلقات کوئی نہ ہو شادی کوئی نہ ہو غمی کوئی نہ ہو دکان کوئی نہ ہو معاملات کوئی نہ ہو پھر اللہ کو راضی بندہ کرے اللہ نے فرمایا اس میں کوئی کمال نہیں اس میں کوئی کمال نہیں کمال یہ ہے بچے بھی ہوں بیوی بی بھی ہو اولاد بھی ہو رشتے دار بھی ہو دکان بھی ہو کمائی کی فکر بھی ہو ان سارے دھندوں کے باوجود پھر مجھ کو راضی کرے اللہ نے فرمایا کمال یہ ہے سارے دھندوں کے باوجود مجھے نہ بھولے روحانیت کی زندگی انہوں نے اختیار کر لی تھی عملی طور پر اور عقیدے میں عقیدے میں غلو یہ تھا کہ وہ کہتے تھے اللہ نے ہمارے پیغمبر کو بیٹا بنا لیا اللہ نے حضرت عیسیٰ کو کیا بنا لیا بیٹا بنا لیا ہے اور یہودی کہتے تھے کہ اللہ نے ہمارے پیغمبر عزیر کو کیا بنا لیا بیٹا بنا لیا ہے یہ جو میں لفظ بول رہا ہوں شاید کوئی بندہ اس لفظ پہ اعتراض کرے کہ آپ کہتی ہیں بیٹا بنا لیا ہے کیا وہ بیٹا بناتے تھے یا حقیقی معنی میں بیٹا سمجھتے تھے حقیقی معنی میں آج تک کوئی مشرق ایسا نہیں آیا جس نے اپنے پیغمبر کو اللہ کا بیٹا مانا ہو ذرا آپ سوچئے ان کا کیا خیال تھا کہ اللہ کی شادی ہوئی ہوگی پھر اللہ کی بیوی ہوئی ہوگی پھر اللہ نے وظیفہ زوجیت ادا کیا ہوگا پھر اللہ کی بیوی کو امید ہو گئی ہوگی اور پھر اس نے بیٹا جان دیا ہوگا اللہ نے فرمایا ہوگا میرے پتر دیسا رکھ سڈو اور میرے دوسرے بیٹے کا نام ازیر رکھ دو کوئی پاگل مشرق آج تک ایسا نہیں آیا جس کا یہ عقیدہ ہو کہ اس طرح اللہ کا عیسیٰ بیٹا ہے یا ازیر اس طرح اللہ کا بیٹا ہے نہیں قرآن پاک کو آپ پڑھیں قرآن پاک کہتا ہے کالو وہ کہتے ہیں اتخذ خز اللہ ہو ولادا اللہ نے بیٹا بنا لیا ات کا کیا معنی ہے اتنا کا کیا معنی ہے بنا لیا بیٹا ہونا اور بیٹا بنانا اس میں کوئی فرق ہے کہ کوئی نہ کوئی فرق نہیں ہے ایک ہے بیٹا حقیقی ہونا بیٹا سلبھی ہونا اپنا بیٹا ہونا ایک ہے کسی لڑکے کو کسی بچے کو اپنا بیٹا بنا لینا اس میں بڑا فرق ہے ایک ہے سلبھی بیٹا ایک ہے بیٹا بنانا اللہ فرماتے ہیں ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ نے ہمارے نبیوں کو بیٹا بنا لیا ہے. مطلب کیا ہے مطلب یہ تھا ان کا جس طرح جس طرح باپ اپنے بیٹے کی بات نہیں مورتا جس طرح باپ اپنے بیٹے کی بات کو تسلیم کرتا ہے اسی طرح اللہ بھی ہمارے نبیوں کی بات کو نہیں مورتا اور جس طرح باپ کے کچھ اختیارات بیٹے کے سپرد ہو جایا کرتے ہیں جس طرح بیٹا جوان ہو جائے تو باپ کہتا ہے فلاں دکان اب تنبھال لے یا فیکٹری کا فلاں حصہ اب تنبھال لے یا زمین کا فلاں مربع اب تم سنبھال لے جس طرح باپ اپنے بیٹے کو اپنے کچھ اختیار دے دیتا ہے اسی طرح اللہ نے ہمارے نبیوں کو کچھ اختیار دے دیے وہ اس میں عمل دخر رکھتے ہیں وہ ہماری پکاریں سنتے ہیں اللہ ان کی بات کو رد نہیں کرتا غلو کرتے تھے اپنے دین میں نبیوں کو اللہ کے بیٹے کی طرح مانتے تھے نبیوں کو نبوت کے دائرے سے نکال کے الوحیت کے دائرے میں لے جایا کرتے تھے اور اللہ نے ان کو کہا تھا اور یہودیوں اور عیسائیوں اپنے عقیدے میں غلو نہ کیا کرو مبالغہ نہ کیا کرو نبی کو نبی سمجھو ولی کو ولی سمجھو اور رب کو رب سمجھو ولی کو نبوت کے دائرے میں اور نبی کو ربوبیت کے دائرے میں لے جانا اس کا نام غلوب ہے اپنے عقیدے میں غلوب مت کرو اب پڑھیے پھر فاتحہ کو مولا یہودیوں کے رستے پر بھی نہ چلا جو اپنے عقیدے میں غلوب کرتے تھے اپنے اعمال میں غلوب کرتے تھے اور یا اللہ عیسائیوں کے رستے پر بھی دیکھیے ایک جگہ سفر نمبر ایک سو تہتر سورت کا نام ہے سورت توبہ صفحہ نمبر ایک سو تہتر دسواں پارا اور سورت کا نام ہے سورت توبہ اور آیت نمبر ہے تیسرا نیچے سفے کی آخری تین سطریں مل گیا جی سفا ایک سو تہتر سفا ایک سو کی آخری تین سطریں آیت نمبر تیس کا لہدو یہودیوں نے کہا ازیر ابن اللہ ازیر اللہ کا بیٹا ہے وکالت انسارا اور عیسائیوں نے کہا المسیح ابن اللہ عیسا اللہ کا بیٹا ہے یہ ہے ان کے عقیدے کا مبالغہ گلوب نبی کو نبوت کے دائرے سے نکال کے اللہ کا جز بنا دیا اللہ کا حصہ بنا دیا ہمارا نبی اللہ میں سے نکلا ہے بیٹا باپ میں سے ہوتا ہے بیٹا باپ میں سے ہوتا ہے اللہ کا جز بنایا اللہ کا حصہ بنایا جو لوگ امبیاء کے بارے میں کہتے ہیں وہ نور من نور اللہ تھے وہ سوچیں تدبر کریں فکر کریں کیا وہ اپنے پیغمبر کو اللہ کا جز نہیں مان رہے جب وہ نور من نور اللہ کہتے ہیں اللہ کے نور میں سے نور وہ اپنے نبی کو اللہ کا حصہ نہیں مان رہے جز نہیں مان رہے کہ ہمارا نبی اللہ میں سے نکلا ہے اللہ کے نور میں سے نکلا ہے جبکہ قرآن کہتا ہے کل ہو اللہ حد اللہ حسمد لم یل و لم نہ وہ کسی سے نکلا اور نہ اس میں سے کوئی یہودیوں نے کہا ازیر اللہ کا بیٹا ہے عیسائی کہنے لگے کہ عیسا اللہ کا بیٹا ہے کول ہوم بے یہ باتیں ہیں ان کے منہوں کی بکیں جو کچھ بکتے ہیں فرمایا اس کی کوئی حقیقت نہیں یہ بات ہے ان کے منہوں کی کون کسی کے منہ پہ ہاتھ رکھ سکتا ہے جو مرضی کہتے رہے یو زاہ نہ کول نہ کفروم ان ریس کرنے لگے ریس کرنے لگے ان کافروں کی بات کی من قبلوں جو کافر ان سے ان سے پہلے جو کافر تھے وہ بھی یہی بات کہتے تھے افطرا کر رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے ات خزو یہودیوں اور عیسائیوں نے بنا لیا اتو یہودیوں اور عیسائیوں نے بنا لیا احبارہ اپنے مولویوں کو و اور اپنے پیروں کو اربابن رب اربابن ارباب جمع کس کی ہے رب کی یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے اپنے مولویوں اور پیروں کو رب بنا لیا من دون اللہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ انہیں رب بنا لیا والمسیح ابن مریم اور مسیح بیٹے مریم کو بھی انہوں نے رب بنا لیا اس کی پوجا کرتے ہیں کو رب بنا لیا ہاتم تائی کا بیٹا ادی ادی ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ حاتم تائی عیسائی تھا اس کا بیٹا آدی اللہ نے اسے میرے نبی کے صحابی ہونے کا شرف عطا کر دی جب یہ آیا تو میں نے پہلے بھی آپ کو شاید سنایا کہتا ہے میرے ذہن میں یہ تھا کہ یہ کوئی بادشاہ ہے یہ جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے یہ بادشاہ ہوگا اقتدار چاہتا ہے مال چاہتا ہے علاقہ چاہتا ہے حکومت کرنا چاہتا ہے تو میں اصل میں دیکھنے کے لیے آیا مدی نے اس کمرے میں یا مجلس میں جہاں آپ بیٹھا کرتے تھے وہاں پہنچا میں نے دستک دی تو میں یہ دیکھ کے حیران ہو گیا کہ میرے لیے جس شخصیت نے دروازہ کھولا تھا وہ خود محمد کریم تھے صلی اللہ علیہ حیران ہوا میں نے کہا کوئی دربان نہیں کوئی نوکر نہیں کوئی ملازم نہیں تو جب مجھے اندر لے کے گئے تو وہاں ایک بچھونا زمین پہ بچھا ہوا ہے جس پہ ایک آدمی کے بیٹھنے کی جگہ ہے دوسرا بندہ نہیں بیٹھ سکتا اس اور وہ بھی پرانا اور بسیدہ ادی کہتے ہیں میں نے سوچا مجھے نیچے ننگی زمین پہ بیٹھنا پڑے گا اور یہ خود بچھونے پہ بیٹھے گا میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب وہ بچھونے کے قریب آئے تو مجھے پکڑ کے بچھونے پہ بٹھا دیا خود ننگی زمین پہ بیٹھ میں نے کہا یہ بادشاہ تو نہیں ہے بادشاہ اس طرح کی ہوتے میں نے کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا یہ آیت جب میں نے پڑھی نا اتنا خزو احبار احم و روحبا نہ کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے اپنے مولویوں اور پیروں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا ہے تو میں نے نبی پاک سے کہا یا رسول اللہ یہ کیسی آیت ہے کوئی یہودی اپنے مولوی کو رب نہیں مانتا کوئی عیسائی اپنے پیر کو رب نہیں مانتا ہم اپنے مولویوں اور پیروں کو رب نہیں مانتے تھے اور قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے اپنے اور پیروں کو رب بنا لیا اس کا کیا مطلب ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدی یہ بتاؤ جب تم عیسائی تھے جو بات تمہارا مولوی کہتا تھا وہی بات مان لیا کرتے تھے جو بات تیرا پیر کہتا تھا وہ بات اس کی تم مان لیا کرتے تھے غلط ہو یا صحیح تم نے کبھی پوچھ گچھ کی اس سے اس کی دلیل کیا ہے یہ بات کیوں صحیح ہے ادی کہتا ہے میں نے کہا پوچھ گچھ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جو بات مولوی اور پیر کہتے تھے ہم اس کو مان لیا کرتے تھے نبی پاک نے فرمایا یہی مطلب ہے ان کو رب بنانے کا کچھ سمجھو گے کوئی نہیں یہی مطلب ہے ان کو رب بنانے کا اس لیے کہ اس طرح کی بات ماننی تھی تو کس کی ماننی تھی رب کی معلوم ہوا کہ کسی کی بات بغیر دلیل کے نہیں ماننی میری بات بغیر دلیل کے نہیں ماننی نہیں ماننی پھر ایک دفعہ کہتا ہوں میری بات کو بغیر دلیل کے نہیں ماننا اتاول بندیالوی بحثیت اتاوللہ بندیالوی کہتا ہے لہذا لازم مانو قطن نہیں مان کوئی دو بندی کہتا ہے میری بات مانو نہیں کوئی بریلوی کہتا ہے میری مانو بالکل نہیں کوئی اہل عدیث کہتا ہے میری مانو بالکل نہیں کوئی کہتا ہے میرے استاد کی مانو میرے باپ کی مانو میرے پیر کی مانو نہیں مولوی اور پیر اور استاد اور بزرگ کی وہ بات مانی جائے گی جو اللہ کے قرآن کے مطابق ہوگی محمد کے آپ یہ اصول پکا لیں تمہیں دنیا کا کوئی بندہ گمراہ نہ کر سکے کوئی بندہ گمراہ نہ کر سکے پھر وہ بندہ یہ نہیں کہہ سکتا بزرگوں کی بات تم کیوں نہیں مانتے ہو بھائی پیر کی بات کیوں نہیں مانتے ہو اکابر کی بات تم کیوں نہیں مانتے ہو وڈیروں کی بات تم کیوں نہیں مانتے ہو میں کہتا ہوں وڈیروں کے پاؤں کی جوتی میرے سر کا تاج اکابرین کے پاؤں کی مٹی میرے آنکھ کا سرما وہ متقی وہ عابد وہ پرہیزگار ہم سے آلا لیکن اگر ان کی کوئی بات قرآن و حدیث کے خلاف ہے قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو ہم اس میں تعوین کریں گے اور یہ بات کہیں گے کہ وہ نیک آدمی تھا وہ نیک آدمی قرآن کے خلاف کوئی بات ہو نہیں کر سکتا تھا نہیں لکھ سکتا تھا وہ نیک آدمی تھا اس کی دوسری کتابیں دیکھو وہ قرآن کے خلاف نہیں لکھ سکتا تھا ہاں یہ بات جو کتاب اس کی کتاب میں لکھی گئی ہے قرآن کے خلاف یہ بعد میں آنے والے کسی شرارتی کی شرارت اس کی کتاب میں داخل کی گئی یہ بات اس کے ذمے لگا دی گئی یہ بات ہجت ہے تو اللہ کی کتاب اور حجت ہے تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور مقلد آدمی کے لیے مقلد آدمی کے لیے فروعات میں حجت ہے تو اپنے امام کا قول جس امام کی وہ تقلید کرتا ہے لیکن عقائد کے مسئلے میں امام کا قول حجت ہو نہیں بنے گا اس لیے کہ عقائد میں تو تقلید نہیں ہوتی تکلید شروعات میں ہوتی ہے اور عقائد کے مسئلے میں بات مانی جائے گی وہ جو اللہ کا قرآن کہے گا بات مانی جائے گی وہ جو نبی پاک کہیں گے اور بات مانی جائے گی وہ جس بات پر صحابہ کا اکٹھ ہوگا چوتھی کوئی بات عقائد کے مسئلے میں نہیں مانی جائے یہودی یہودیوں اور عیسائیوں کیوں بھائی اس طرح کبھی اختلاف ختم ہو سکتا ہے دو بندی کہتے ہیں ہمارے استاد کوئی تلگاٹ لے سی مانو اہل حدیث کہیں گے بھئی ہمارے کوئی تم سے کم ہے ان کی مانو شیعہ کہیں گے پھر ہمارے کوئی تم سے کم ہے ان کی مانو یہ جو ہم مولویوں کے پیچھے اساتذہ کے پیچھے اکابر کے پیچھے بزرگوں کے پیچھے بھاگتے رہے تو مسئلہ کبھی حل نہیں ہوگا مسئلہ حل ہوگا اس کتاب پر رکھنے سے کسوٹی بنانے سے جس کتاب کے متعلق اللہ نے فرمایا ان نہ فیصلے والی اگر کوئی کتاب ہے تو اللہ کا قرآن ہے اللہ کا کلام ہے ذالک کل کتاب ہو لا رہے قرآن نے کہا قرآن نے کہا انہوں نے اپنے اپنے مولویوں کو اور اپنے اپنے پیروں کو اللہ کے سوا کیا بنا لیا رب بنا لیا اور رب کا مطلب کیا ہے ان کی ہر بات کو بغیر دلیل کے مان لیا تسلیم کر لیا یہ ہے رب بنانا اور عیسا بیٹے مریم کو انہوں نے اللہ کے سوا رب بنایا وہ ماؤ میرو اور ان کو حکم نہیں دیا گیا یہودیوں کو عیسائیوں کو ان کو حکم نہیں دیا گیا اللہ مگر ان کو یہ حکم دیا گیا ل یا بدو الاحم کہ وہ عبادت کریں کس کی اکیلے اللہ کی عبادت کرے انہیں حکم یہ دیا گیا تھا لا الہ اللہ هو صبح نہ اما یوشر پاک ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں سے جو وہ شرک کی باتیں بیان کرتے ہیں ان سے اللہ پاک ہے یورید یہ یہودی اور عیسائی اور یہودیوں کے مولوی اور عیسائیوں کے مولوی یورید یہ چاہتے ہیں ان نور اللہ کہ وہ بجھا دیں اللہ کے نور کو پورا دل لگاتے ہیں پوری کوشش کرتے ہیں پورا زور لگاتے ہیں اللہ کے نور کو بجھا دیا جائے بے افواہم اپنے منہوں سے پھوکے مار کے کمزور دلائل قصے سے کہانیاں بزرگوں کی روایتیں من گھڑت حدیثیں من گھڑت روایات سنا سنا کے اللہ کا نور جو قرآن پیش کرتا ہے اس کو بجھا دیا جائے و بلا ہو اور انکار کرتا ہے اللہ تعالی اللہ یو تم مگر اس بات کا کہ اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا یو تم اللہ فرماتے ہیں وہ اپنے نور کو پورا کرے گا ولو کارے حل اگرچہ ناپسند سمجھے کون ہو کافر ہو وزی ارسلا رسول وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو بالہدا ساتھ ہدایت کے و دین الحق کے اور دین حق دے کر لے یوزیر کل تاکہ وہ دین اسلام کو غالب کر دے تمام دینوں پر اسلام کو غالب کر دے تمام دینوں پر و لو کارے اگرچہ ناپسند سمجھے مشرق اگرچہ ناپسند سمجھے کافی لیکن اللہ اپنے نور کو پورا کرے گا اور اللہ تعالیٰ اپنے دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے گا یا یو الزینا منو اے ایمان والو اب خطاب یہودیوں عیسائیوں سے نہیں رہا خطاب ہو گئے آپ سے اللہ نے رخ بدل لیا ہے پہلے رخ تھا یہودیوں کی طرف عیسائیوں کی طرف فوراً رخ پھیر دیا مومنوں کی طرف یا یو الزینہ منو ایمال والو ان کثیرا کثیرا کا میں کیا ہے بے شک کثیرا بہت سارے من اللہ بار مولوی ور اور پیر بے شک بہت سارے مولوی اور بہت سارے پیر لیا کو کرو میں نا اکا کلونا کیا کرتے ہیں کھاتے ہیں کھاتے ہیں بے شک بہت سارے مولوی اور مومنوں او ایمان والوں بے شک چھپا کے حق بات پر پردے ڈال کے لوگوں سے رقمے وصول کرنا لوگوں سے عزتیں کروانا پیسے وصول کرنا بہت سارے مولوی اور پیر البتہ کھاتے ہیں مال لوگوں کا بالباطل حرام طریقے سے اللہ فرماتی ہے مال کھاتے حرام طریقے سے اور نکار مارتے رہتے تو شاید ہمیں اتنا اعتراض نہ ہوتا آگے ظلم یہ ہے یس روکتے ہیں روکتے ہیں ان سبیل اللہ کوئی سمجھ آئی جی کہ کوئی نہیں آئی روکتے ہیں کس سے اللہ کے رستے سے روکتے بھی ہیں اللہ کی توحید سے روکتے بھی ہیں قرآن کے درسوں سے روکتے بھی ہیں قرآن کی طرف آنے سے لوگوں کو روکتے بھی ہیں فلا طرف نہ جانا ان کے پیچھے تمہاری نماز نہیں ہوتی ادھر نہ جانا ہوتے دیوبندی نہیں وہاں نہ جانا وہ موتلی ادھر نہ جانا وہ اہل سنتی نہیں ادھر نہ جانا ان کے پیچھے نماز ہوتی نہیں اللہ نے فرمایا بہت سارے مولوی اور پیر البتہ کھاتے ہیں مال لوگوں کے حرام طریقے سے وہ یسونان سبیر اللہ اور روکتے ہیں اللہ کی راہ سے لوگ روکتے ہیں اللہ کے رستے سے چنانچہ قرآن پاک نے بتایا کہ یہودی اور عیسائی جو تھے وہ اپنے عقیدے میں مبالغہ کرتے تھے اپنے مولوی اور پیروں کو رب مانتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ ہمارے پیغمبر جو ہیں ابن اللہ وہ کیا ہیں اللہ کے بیٹے ہیں ایک اور جگہ دیکھیے سفا نمبر ہے ایک سو ایک پیچھے چلے جائیے سف سورت کا نام ہے سورت معیدہ سورت کا نام سورت معیا چھٹا پارا سفا ایک سو ایک آیت نمبر ہے اٹھارہ سفے کی دوسری سطر سفے کی دوسری سطر مل گیا جی سفا ایک سو ایک سفا ایک سو ایک کی دوسری سطر آیت نمبر اٹھارہ سورت کا نام مائدہ کال اتل یہود کہتے ہیں یہودی اور عیسائی نہ نو ابنا اللہ ہم بھی اللہ کے بیٹے ہیں پہلے کیا کہا پہلے کہا ازیر اللہ کا بیٹا ہے عیسا اللہ کا بیٹا ہے جب اس سیڑھی پہ چڑھا دیا لوگوں نے یہ بات مان لی تو اب تیسری سیڑھی پہ قدم رکھوایا کہنے لگے مانو اب مانو نہ نو اب ہم بھی اللہ کے بیٹے واہبا ہوں اور اس کے پیارے ہیں جاؤ گھروں میں ترجمے دیکھو احبا محبت سے ہے احبا ہب سے ہے اس کا میں نے پیار محبت ہم اس کے پیارے ہیں یہ میں نے ترجمہ جو کیا ہے ہم اس کے پیارے ہیں یہ جملہ آج کل کے لوگوں سے سنتے رہتے ہو کہ نہیں سنتے رہتے ہو وہ بھی تو اللہ کے پیارے ہیں نا جی جن کو ہم پکارتے ہیں وہ بھی تو اللہ کے پیارے ہیں نا جی یہودی کہتے تھے نہ نو اللہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں واحد با ہوں اور ہم اس کے کیا ہیں پیارے ہیں اللہ نے بھی بھائی جواب بڑا ستھرا دیتا Kul. میرے پیغمبر جواب دے ان کے اس بکواس کا جواب دے یہ جو کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے پیارے ہیں ان کو جواب دے فالما یوزے بکم بے اللہ تمہیں تمہارے گناہوں کا سزا اور عذاب کیوں دے گا اگر تم اس کے بیٹے ہو اگر تم اس کے پیارے ہو تو پھر تمہیں سزا کیوں دے گا جو تم اپنے منہ سے کہتے ہو کہ لن تمسن النار اللہ ایا مما ہمیں آگ تو چھوئے گی لیکن چند دن چھوے گی اللہ فرماتی ہیں اپنی زبان سے کہتے ہو نا ہمیں آگ تو چھوئے گی عذاب تو ہمیں ہوگا چند دن کے لیے ہوگا اللہ فرماتے ہیں بھلا کوئی بیٹے کو بھی آگ کا عذاب دیتا ہے بھلا کوئی پیاروں کو بھی سزا دیتا ہے اگر تم میرے بیٹے ہوتے اگر تم میرے پیارے ہوتے میں تمہیں عذاب کیوں کیوں دیتا بلن تم بشر ممن خالہ کا بلکہ تم بھی میری مخلوق میں سے ایک انسان اور بشر ہو جس طرح دوسرے لوگ ہیں اسی طرح تم بھی ہو تم میں اور دوسرے لوگوں میں بحثیت انسان اور بندے ہونے کے پیدا ہونے کے زندگی گزارنے کے کھانے اور پینے کے اس میں کوئی فرق نہیں ہے ایک اور جگہ دیکھیے صفحہ نمبر 110 ایک سو دس کا نام ہے صورت معائدہ پانچویں سطر ہے آیت نمبر ہے ستر سبحان اللہ مل گیا جی کل یا ہلل کتاب ایک سو دس سفے کی پانچویں سطر آیت نمبر ستر لیکن اس سے پہلے ذرا پہلی سطر پہ آئیے ہاں مل مسیح ابن مریم اللہ رسول تم کہتے ہو وہ ابن اللہ ہے عیسائیوں تم کہتے ہو وہ حاجت روا ہے تم کہتے ہو وہ ہماری پکاریں سنتا ہے تم کہتے ہو وہ عبادت و سجدے کے لائق ہے نہیں مل مسیح ہبنو مریم اللہ رسول نہیں تھا عیسا بیٹا مریم کا مگر اللہ کا رسول ہے معبود نہیں ہے مسجود نہیں ہے عبادت کے لائق نہیں ہے اللہ کا رسول ہے کدخلت منقبل ہی رسول اس سے پہلے بھی کئی رسول گزر گئے ان کے علاوہ بھی بہت سے پیغمبر ہوئے ان کے علاوہ بھی بہت سے رسول ان سے پہلے ہوئے مہو سدی کا اور اس کی ماں جو تھی وہ بڑی سچی عورت تھی سدی کا ولی صدیقہ سدی صدیقہ کا بڑی فرما بردار خاتون ولی تھی اس کی ماں تم اس کی ماں کو بھی پکارتے ہو عیسیٰ کو بھی پکارتے ہو ان کی عبادت کرتے ہو ان کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہو کانا وہ دونوں تھے کون ع اور اس کی ماں کانا وہ دونوں تھے یا کلان تام کھاتے کھانا کوئی سمجھ آئی کہ کوئی نہیں اللہ کہنا کیا چاہتے وہ دونوں روٹی کھایا کرتے تھے کانا یا کلان تام بھی کھانا کھاتا تھا اس کی ماں مریم بھی تام کھاتی تھی اس کو بھوک لگتی تھی بھوک لگتی تھی تو تام کے وہ محتاج ہوتے تھے روٹی کے محتاج ہوتے تھے اللہ نے فرمایا وہ لوگوں جو تام کا محتاج وہ غلے کا محتاج جو تام کا محتاج وہ گندم کا محتاج جو تام کا محتاج وہ بادلوں کا محتاج جو تام کا محتاج وہ زمین کا احتاط جو تعام کا احتاج وہ ہل چلانے کا محتاط جو تعام کا احتاج وہ دانے پھیلانے کا محتاط جو تعام کا احتاج وہ پانی کا محتاط جو تعام کا احتاج وہ صورت کا محتاط جو تعام کا محتاط وہ چولہے کا محتاط جو تعام کا محتاط وہ برتنوں کا محتاط جو تعام کا محتاط وہ طب پرات کا محتاط جو بندہ اتنی محتاجیوں میں گرا ہوا ہو وہ عبادت کے لائق نہیں ہوتا گانا یا کولان تام وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے اور جو کھانے کا محتاج ہو وہ عبادت کے لائق نہیں ہوتا جو کھانے کا محتاج ہو وہ نفے نقصان کا مالک نہیں ہوتا نفع نقصان کا مالک اور عبادت کے لائق وہ ہوتا ہے جو بھوک جس کو وہ کھانے کا محتاج نہیں ہوتا مل مسیح ابنو مریم نہیں ہے مسیح بیٹے مریم کے مگر رسول ان سے پہلے کئی رسول گزر گئے وہ مح صدیقہ اور ان کی ماں بڑی سچی اور بڑی ولیہ عورت تھی کانا یا کولا وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے انظر اگلی بات سنو اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں. انظر دیکھ اور قرآن پڑھنے والے دیکھ اور یہ آیت پڑھنے والے دیکھ کئی فن اب ہم کس طرح بیان کرتے ہیں کئی فنو بینوں ہم کس طرح بھی عن ہیں لہم اللہ یاد ان کے لیے آیتیں ہم کس طرح بھی عن ہیں ان کے لیے نشانیاں ہم کس طرح بھی عن ہیں ان کے لیے دلیلیں سم منظور انا یو فکون اور لوگوں میرے دلال بھی دیکھو ان کا پھرنا بھی دیکھو میرے دلائل بھی دیکھو ان کا نہ ماننا بھی دیکھو میرے دلائل بھی دیکھو ان کا جھوٹ باندھنا بھی دیکھو میں کتنے آسان دلائل کے ساتھ ان کو مسئلہ سمجھا رہا ہوں کہ جو محتاج ہوتا ہے وہ عبادت کے لائق نہیں ہوتا آج کے سارے درست کا خلاصہ یہ نکلا کہ سورت فاتحہ میں ہم نے دعا مانگتے ہوئے یہ کہا انمتا علیہم کے رستے پر چلا اور مقصوب علیہم کے رستے پر نہ چلا اور ظالین کے رستے پر نہ چلا مقضوب علیہم سے مراد کون ہے بولو بولو بولو کون ہے یہودی اور ظالین سے مراد کون ہے عیسائی کہنا کیا چاہتا ہے نمازی نمازی کہنا چاہتا ہے مولا یہودیوں کے رستے پر بھی نہ چلا عیسائیوں کے رستے پر بھی نہ چلا پھر میں نے یہودیوں کے کچھ عقیدے آپ کو بتائے عیسائیوں کے کچھ عقیدے آپ کو بتائے کہ صرف طوطے کی طرح رٹی رٹائی یہ دعا مانگنا کہ یہودیوں کے رستے پہ نہ چلا عیسائیوں کے رستے پہ نہ چلا اس کا کوئی فائدہ نہیں جب تک بندے کو پتا نہ چلے کہ یہودیوں کا رستہ کون سا ہے اور عیسائیوں کا رستہ کون سا ہے اس وقت تک وہ اس رستے سے بچ نہیں سکتا تو میں نے یہ ثابت کیا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کا رستہ جو تھا وہ غلوف کا رستہ تھا وہ مبالغے کا رستہ تھا وہ اپنے اپنے نبیوں کو وہ اپنے اپنے نبیوں کو کس کا جز مانتے تھے اللہ کا وہ شرک کرتے تھے وہ اپنے اپنے نبیوں ولیوں کی عبادت کیا کرتے تھے تو ہم نے جب دعا مانگی عیسائیوں کے رستے پہ نہ چلا یہودیوں کے رستے پہ نہ چلا انمتا کے رستے پہ چلا اس کا مطلب یہ ہوا مولا توحید والے رستے پہ چلا اور شرک والے رستے پر کو دفن کرنے کے بعد ڈھائی سپارے پڑھنا ضروری اگر ہاں میں جواب ہے تو دلیل بھی ارشاد فرمائیں نہیں بھائی کوئی ڈھائی سپارے پڑھنا ضروری نہیں ہے اور کام کون ہی اتنے کھلوتا رہنا میت کو جب دفن کرنا ہے نا تو اس کے سر والی طرف ایک آدمی کھڑا ہوگا اور پاؤں والی طرف دوسرا آدمی کھڑا ہوگا جو آدمی سر کی طرف کھڑا ہوگا وہ سورت بکرا کی پہلی آتے الفام میم ذالکل کتاب لا رہی یہ پہلی آتے پڑھے گا اور جو پاؤں والی طرف ہوگا وہ سورت بکرا کی آخری آتے پڑھے گا وہ پہلی آتے وہ آخری آتے یہ آتے پڑھنے کے بعد جتنے لوگ ہیں وہ دعا مانگ لیں گے اس کے بعد وہ لوگ فارغ ہو جائیں گے آج کل مستورات گڑ کو پانی کے اندر رکھ کر شراب کی طرح کشید کر کے اس کو آٹے ملا کر ہاتھوں ناخنوں پہ لگاتی ہیں جبکہ گڑ کو کشید کرنے والے مقدر پانی میں خمر پیدا ہو جاتا ہے اس پانی کا استعمال جائز ہے یا نہیں شکریہ یاد رہے اس پانی میں اسپرٹ کی خاصیت ہو جاتی ہے بدبو شراب جیسی ہے اگر اس پانی میں سکر یعنی نشہ اگر واقعی پیدا ہو جاتا ہے تو اس کا جسم اور ناخنوں پر استعمال کرنا بھی حرام ہے جس طرح پیشاب کا استعمال کرنا شراب بھی اسی طرح آرام الکول سپریٹ اور سپریٹ سے بنی ہوئی اشیاء کا استعمال جائز ہے یا ناجائز ہے رخصت ہے یا قطر یہ جو, جو آپ خوشبو لگاتے ہیں اور اس میں آپ کہتے ہیں الکول وغیرہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے وہ الکول اس میں اس مقدار میں نہیں ہوتا کہ وہ حرام ہو جائے پھر جتنی مقدار میں الکول ہوتا ہے اس کی خاصیت اس میں آ کے زائل ہو جاتی ہے وہ لگانا ناجائز نہیں ہے اگر والدین مشرق ہوں تو کیا گھر کا کھانا کھانا جائز ہے بالکل جائز ہے جی اگر والدین مشرق ہیں اور آپ والدین کے گھر میں گئے ہیں بشرطے کے وہ غیر اللہ کی نیاز نہ ہو تو ان کے گھر سے کھانا کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے کیا آپ کو پتا نہیں ہے نبی پاک کو جس کھانے میں زہر دیا گیا تھا اور وہ بکری ذبح کی گئی تھی وہ کھانا ایک یہودن عورت نے پکایا تھا اور نبی پاک نے اس یہودن عورت کی دعوت قبول کی تھی؟ ہم چاہتے ہیں کہ شاہ کی جماعت آپ کرائیں وہ جمعے پہ تو ایک آدمی نے پرچی دی بھائی اللہ دہ نوازتا جی گھنٹے تو بعد ختم کر دیتا کرو اور آپ کہتے ہیں شاہ کی نماز میں دو تین درسوں سے ایشا کی جماعت کروا رہا ہوں یہاں لوگوں کے پاس بیٹھتا ہوں ان کی بات بھی سنتا ہوں جواب بھی دیتا ہوں آج میں نے فوری طور پہ سفر پہ جانا ہے اور عشاء کے بعد میں نے ایک جگہ پہ جا کے خطاب کرنا ہے اللہ تعالیٰ مجھے خیریت سے وہاں پہنچا دے ہمارا ایک دوست ہے اس گھر کی پریشانی بڑھ جا اس کے لیے اس کے لیے بھی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور کریں ایک بھائی اعلان ہے یہ جو جمعہ رہا ہے نا آنے والا جمعہ اس جمعے کو عورتوں کا ایک اجتماع ہو رہا ہے اقبال کالونی کی آخری سڑک اقبال کالونی کی آخری سڑک جو کالج کی دیوار کے ساتھ ساتھ سڑک جا رہی ہے اس میں مدرسہ ہے مدرسہ عائشہ لل بنات لڑکیوں کا مدرسہ ہے وہاں درس ہو رہا ہے ہمارا گجرات کا جو بہت بڑا مدرسہ ہے مستورات کا اس کی جو پرنسپل صاحبہ ہیں وہ وہاں تشریف لا رہی ہیں صبح نو بجے سے لے کر اثر تک یہ پروگرام عورتوں کا وہاں تبلیغ کا جاری رہے گا آپ تمام حضرات اپنی مستورات کو اپنی بیٹیوں کو بہنوں کو وہاں پہنچائیں حفاظت کے ساتھ تاکہ وہ درس جو ہے وہ سن لے کالی ٹوپی یا کالی پگڑی پہننا کیا یہ شیوں کے ساتھ مشابہت نہیں ہے بالکل شیوں کے ساتھ مشابہت ہے اور ہمارے استاد کہتے ہیں کہ یہ نئی کالی ٹوپی اور پہننی چاہیے آپ نے میری ٹوپی دیکھ کر اعتراض کیا ہوگا میں نے اس کو سفید کر رکھا ہے میت کے دوسرے دن قرآن خانی کرنا یا دانے پڑھنا درست ہے یا نہیں نہ دوسرے دن درست ہے نہ تیسرے دن درست ہے دانے پڑھنا اجتماع کرنا اجتماعی طور پہ اکٹھا ہونا قرآن خانی کرنا کل خانی کرنا یہ سب بدت ہے اب کچھ لوگوں نے کل خانی کو مشرف با اسلام کیا ہے کل خانی کو مشرف با اسلام کیا ہے اس کا نام رکھا ہے قرآن خانی کل خانی بھی بدت ہے اور قرآن خانی بھی بیدت ہے دونوں کا کوئی ثواب نہیں اور جو بندہ اس اجتماع میں شامل ہوتا ہے بدت والے اجتماع میں اللہ اس کی چالیس سال کی مقبول شدہ عبادتیں ضائع کر دیتا یہ بدت ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی پاک کے زمانے میں لوگ شہید ہوتے رہے لوگوں کا انتقال ہوتا رہا نبی پاک نے کوئی ایسا کام نہیں کیا اگر نماز میں بھول ہو جائے تو سجدہ صاحب کیا جاتا ہے یہ کس حدیث سے ثابت ہے مسلم کی حدیث ہے نبی پاک خود بھول گئے تھے اور نبی پاک نے نماز میں سجدہ صاحب کیا تھا یہ مسلم کی حدیث ہے حضور پاک نے غزوے کے موقع پہ صحابہ سے مال کی درخواست کی تو حضرت عبقر نے گھر کا سارا سامان لے آئے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آئے بریلوی نبی پاک کو حاضر سمجھتے ہیں بریلویوں کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں یار وہ ایسی دلیل کہ حضرت ابو بکر کہتے ہیں میں گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہوں وہ اس سے حاضر ناظر کی دلیل پکڑتے ہیں حالانکہ حضرت ابو بکر کا مطلب یہ تھا کہ نبی پاک نے مال مانگا ہے میں سب کچھ نبی پاک کے پاس لے آیا ہوں میرے گھر میں اگر کوئی چیز بچی ہے تو وہ اللہ کی محبت ہے اور اللہ کے نبی کی محبت اللہ کا پیار ہے اللہ کے نبی کا